ان میں سے تیسرا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور اس مقصد کا نام ہے ال عبادات یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس کتاب میں اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے گیارہویں کتاب وہ ہے جس کا تعلق روزوں کی احادیث سے ہے اور اس کتاب میں پھر کئی فصلیں ہیں پہلی فصل تھی اسم و رمضان رمضان کے رودوں کے بارے میں اور یہی فصل ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے چودواں باب آج ہم شروع کریں گے وہ باب کیا ہے باب ادا جام فی رمضان جب کوئی رمضان کے مہینے میں رمضان میں جمع کر لے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کر لے اور اس پہ یعنی کہ ہم اس کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے حدیث نمبر سات سو سولہ سیون ون سکس قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دیا امام بخاری نے اور امام مسلم نے ما نحن عند صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نبی علی سات وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عید تب جا رجول آپ کے پاس ایک آدمی آیا فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول حلک تو میں تباہو برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا کالا آپ نے کہا تجھے کیا ہوا کیا معاملہ ہوا ہے کیا بات ہے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا تو وہ صحابی وہ آدمی کہنے لگا وقات وانا صائم میں اپنی بیگم پہ واقع ہو چکا ہوں جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا یعنی کہ روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیگم سے جمع کر لیا ہے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تجید الرقا کیا تم ایک غلام پاتے ہو ایک ایسا غلام پاتے ہو جس کو تم آزاد کر سکو یعنی کہ کیا تمہارے پاس ایسا غلام ہے جو تم آزاد کر دو تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یا تمہارے پاس غلام خرید کر آزاد کرنے کی استطاعت ہے قال اللہ. تو وہ صاحب کہنے لگے وہ صحابی کہنے لگے نہیں مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر سکوں آپ نے کہا پہلو شاہی متعبی آئی نہیں کیا تم دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت رکھتے ہو یعنی کہ ساٹھ دن مسلسل دو مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو قال تو صحابی کہنے لگے مجھ میں استطاعت نہیں ہے فعال تو آپ علیہ السلات والسلام نے فرمایا فہل تجدام مسکینہ کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہو خالا وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں مجھ میں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو نبی علیہ سلات والسلام نے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ غلام آزاد اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا پھر آپ نے کہا کہ تم دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھو بغیر کسی ناغے کے تو وہ کہنے لگے مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے آپ نے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہو کہنے لگے اس کی بھی استطاعت نہیں کالا کہتے ہیں کون کہتے ہیں اس حدیث کے راوی جناب ابو ہر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلاط اسلام ٹھہرے رہے یعنی کہ اسی حالت پہ رہے اس کے بعد کوئی نئی بات دی نہیں دی ہوئی کا جب جبکہ ہم اسی حالت پہ تھے اسی صورت حال میں تھے کہ, نبی, صلی اللہ علیہ وسلم تمرن. کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجورے تھیں بڑا ٹوکرا تھا ایسا ٹوکڑا جس میں تقریباً پندرہ سا کھجوریں آ سکتی ہیں کتنی پندرہ سا اور ایک سا تقریباً اڑائی کلو کے برابر ہوتا ہے تو یہ جب پندرہ سا ہوئے تو کتنے کلو کے برابر ہو گیا تقریباً یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں سینتیس اڑتیس کلو یعنی کہ پندرہ سا ہے اور ہر سا اڑھائی کلو تو پندرہ کو آپ ڈبل کریں تو کتنے ہو گئے تیس اور پھر سات اور شامل کر دیں کتنے ہو گئے سینتیس سینتیس کلو ساڑھے سینتیس کلو یعنی کہ اس میں کھجوریں آ سکتی تھی تو یہ ٹوکرا آپ کے پاس لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں ولق ال روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ارق جو ہے المقتل یہ ایک ٹوکرے کا نام ہے یعنی کہ ایک ایسا برتن بڑا برتن جس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس میں کتنا غلہ آ سکتا ہے کتنے سا اس میں غلہ آ سکتا ہے خالہ تو آپ نے کہا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کہ آپ کے پاس کھجوریاں آ چکی آپ نے کہا اینسل سوال کرنے والا کہاں ہے فقال انا اس آدمی نے کہا میں ہوں قال آپ نے کہا خود ہادا یہ کھجورے لے لو یہ ٹوکرا لے لو فتصدق صدق بھی تو ان کھجوروں کو کیا کر دو صدقہ خیرات کر نبی علی اس کا چاہتے تھے کہ یہ ان کھجوروں کو صدقہ خیرات کر دیں اور ان کی طرف سے کفارہ ہو جائے فقال الرجل تو وہ آدمی کہنے لگا وہ صحابی کہنے لگے آفر یا رسول اللہ کیا اس پہ صدقہ کا کروں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھجوریں لے جاؤں صدقہ کا کر دوں کن لوگوں پہ صدقہ خیلات کروں کیا ان لوگوں پہ جو مجھ سے بھی بڑھ کر فقیر ہوں غریب ہوں اگر یہ بات ہے کہ میں یہ کھجورے ان کو دوں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہوں تو آپ پھر سن لیجیے کہ قسم نہیں ہے آہلو بے تن کوئی گرانا افقل من بیتی جو میرے گرانے سے زیادہ فقیر ہو کہاں پہ نہیں ہے لابھوں کے, کے مابین لابھوں کی تفسیر کیا آئی ہے ہررے جو راوی کہتے ہیں یورید الحرطینی صحابی نے جب لابا کا لفظ بولا تو مراد کیا لے رہے تھے حرہ اب سوال پیدا ہوگا حرہ کس کو کہتے ہیں تو اس پتھریلی زمین کو کہتے ہیں جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے جیسے لاوا پھٹا ہوا ہو تو مدینہ میں دو ہرے ہیں ایک مشرقی حررہ اور ایک مغربی حررہ اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی حفاظت کر رکھی ہے قدرتی طور پہ دو جانب پہ حررہ ہوا کرتے تھے اس لیے ان دو جانب سے حملہ کرنا اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں حملہ کرنے والے کس میں آئیں گے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ اور یہ اتنے نوک اور لگنے والے سیا رنگ کے پتھر ہوتے تھے کہ ان پہ چلنا ممکن نہیں تھا اور یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ پہ ہوتے تھے کافی سارا ایریا ایسا ہوتا تھا مشرقی جانب میں بھی ہل رہا اور مغربی جانب میں بھی ہل رہا آج بھی مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کس جانور کو کہا جاتا ہے مشرقی ہررا اور کس جانور کو کہا جاتا ہے مغربی ہررا تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے دو لابھوں کے مابین دو ہرروں کے مابین دو پتھریلی زمینوں کے مابین کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو میرے گھر سے زیادہ فقیر اور محتاج یعنی کہ اس زمانے میں مدینہ ملورا دو حروں کے مابین واقع تھا دو لابوں کے مابین واقع تھا اور یہاں میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا میرے وہ دوست جو مدینہ منورہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں یا مدینہ میں رہتے ہیں وہ کبھی غور کیا کریں مدینہ میں رہتے ہوئے قبلہ کس جانب ہے مسجد عبا کی جانب مکہ کس جانب ہے مسجد ابا کی طرف اور جب بھی مکہ والوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے غزوہ ہوا ہے لڑائی ہوئی ہے تو وہ اس جانب نہیں ہوئی جس جانب مکہ ہے میری اور آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب دشمن مکہ والی جانب سے آ رہا ہے تو اس کی مدینہ والوں سے لڑائی مدینہ کی اس جانب ہونی چاہیے جس جانب مکہ واقع ہے جانب قبلہ ہے جس جانب مجھے کبا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے اس کا کیا سبب ہے بلکہ سبب بتانے سے پہلے اس جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ لڑائی پھر کس جانب ہوئی ہے مدینہ کی اس جانب جو مکہ کے اوپوزٹ ہے جو مکہ کے آپ دیکھیں کہ آپ اگر مش نبوی سے نکلیں گیٹ نمبر پانچ سے اس کا نام کیا ہے باب کبا کوبا گیٹ اس سائڈ پہ کوئی سائڈ پہ مکہ ہے اور امام صاحب کا منہ بھی اسی طرف ہوتا ہے نمازیوں کا منہ بھی اسی جانب ہوتا ہے اس سائڈ پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور جب آپ مش نبوی کی پچھلی جانب سے نکلیں باب مجیدی سے گیٹ نمبر ٹوینٹی ٹو سے بائیس نمبر سے کنگ فات گیٹ سے تو اس جانب کیا ہے پہاڑ ہے اور لڑائی ادھر ہوئی ہے جنگے عہد بھی اسی جانب ہے اور جنگے خندق بھی تقریباً اسی جانب ہے تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ مچھر کی جانب اور مغربی جانب ہر رہے ہیں اس جانب سے مدینہ میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر لڑائی کیسے ہو اس جانب اور جو جانب ہے کبا والی مکہ والی قبلے والی اس جانب بھی ہر موجود تھا اگرچہ اتنا بڑا ہررا نہیں تھا تو اس لیے مکہ والے مدینہ والوں سے لڑنے کے لیے کس جانب سے آتے تھے مدینہ کی پچھلی جانب سے یہ جگہ مناسب ہے لڑنے کے لیے تو یہ لابہ سے مجھے یاد آیا کہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر دوں تو یہاں پہ یہ سابی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مدینہ کے دو لابوں کے مابین دو ہروں کے مابین مدینہ کی دو پتھریلی زمینوں کے مابین کوئی ایسا گرانہ نہیں ہے جو میرے گرانے سے بڑھ کر فقیر فضای کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی السلام ہنسے حالانکہ عام طور پہ آپ مسکراتے تھے تبسم فرماتے تھے ہلکا سا مسکرانا لیکن اس موقع پہ فضای کا آپ خوب ہنسے بدت یہاں،, یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے آپ کے دانت واضح ہو گئے اور انیاب کن ان دانتوں کو کہتی ہیں یہ کہ سامنے والے جو ہمارے بڑے بڑے دانت ہیں ان کے ساتھ جو اگلے دانت ہوتے ہیں ان کے اس قدر آپ منہ کھول کر ہنسی ہیں کہ آپ کے وہ دانت نظر آنے شروع ہو گئے جی ہاں پھر آپ نے کہا اطعمہ تم یہ کدورے اپنے گھر والوں کو اپنی اہل یال کو کھلا دو حدیث کا ترجمہ میں نے کر ڈالا اب اس حدیث کے چند مسائل کی طرف آتے ہیں ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلط کس بات پہ ہنسی ہیں ہنسی آپ اس بات پہ ہیں کہ جب میرے پاس آیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا مجھے کچھ بچائیں مجھے کچھ بتائیں تاکہ میں بچ جاؤں پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس غلام ہے نہیں دو مہینے کے مسلسل سے روزے رکھ سکتے ہو نہیں ساٹھ مشکل کھانا کھلا سکتے ہو نہیں اب نبی علیہ السلام خدونے دے رہے ہیں تو وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کو دینی ہے صدقہ کرنا ہے کس پہ کرنا ہے یعنی کہ مجھ سے بڑا فقیر کو مدینہ میں نہیں ہے میرے گھر سے بڑھ کر کوئی فقیر گار یہاں پہ نہیں رہتا تو دینا کفارہ تھا کفارہ دینے کی بجائے کھجور لے کر جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلاحت السلام اس بات پہ مسکرائے ہیں اور اس بات پہ آپ ہنسے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کفارہ کس پہ ڈالا ہے مرد پہ اور آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیگم کہاں ہے اس پہ بھی کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرنے کی ساتھ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی صورت حال پیدا ہو جائے جب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میاں بیوی بی جمع کر بیٹھیں تو کیا کفارہ صرف خاون پہ ہوگا یا بیوی بیوی بی بی بی ہوگا پہلی بات میں یہ وعدے کر دوں کہ اگر یہ کام غلطی سے ہو جائے تو کسی پہ کوئی کفارہ نہیں ہے اور روزہ بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کو میری اس بات پہ شاید تعجب ہوگا اس لیے میں نے چاہا کہ اس بارے میں علماء کرام کے اخبال بھی بتا دوں امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد تینوں کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر یہ کام کر بیٹھے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے اگر کوئی آدمی بھول کر رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم روزے کے آدمی جمع کر بیٹھے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے اور جب یاد آ جائے فوری طور پہ روزے کی خلاف وردی کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ ان کے اوپر کچھ نہیں کیونکہ جتنی خلاف وردی ہوئی ہے وہ انجانے میں ہوئی ہے بھول میں ہوئی ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کیسے ممکن ہے کہ یاد نہ آئے جب رمضان کا پہلا رودہ ہوتا ہے تو کئی لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کوئی پانی پی لیتا ہے کوئی کھانا کھا بیٹھتا ہے جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ یاد نہیں رہتا اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے تو اگر کبھی ایسا کام غلطی سے ہو جائے یا وہ آدمی جس کو علم نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اس قسم کا کوئی نو مسلم ہے نیا مسلمان ہے وہ ایسا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے تو یہ جرمانہ کس کے اوپر ہے جو جان بوجھ کر یہ کام کرے اب سوال پیدا ہوتا ہے بیگم کے بارے میں کہ کیا اس اس کے اوپر بھی کفارہ ہوگا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی اس عمل میں جانتے بوجھتے شریک ہوتی ہے بولی ہوئی نہیں ہے اس کو مسئلہ بھی معلوم ہے کہ یہ کام منع ہے روزے کی حالت میں اور اس کو یہ بھی یاد ہے کہ آج روزہ ہے اور میں روزے کی حالت میں ہوں پھر بھی اس عمل میں شریک ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی کفارہ ہے خامن کے اوپر کفارہ الگ اور بیگم کے اوپر کفارہ الگ کیونکہ یہ شریعت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علی اسلام نے پھر یہاں پہ سوال کیوں نہیں کیا بھائی یہاں پہ کیا صورتحال تھی ہمیں نہیں پتا مرد نے سوال کر لیا تو آپ نے مسئلہ بتا دیا عورت آتی تو آپ اس کو بھی مسئلہ بتا دیتے اس کے علاوہ علما کے نام کہتے ہیں ہمیں کیا بتا اس عورت کی کیا حالت تھی ہو سکتا ہے اس دن وہ بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو یا اس دن سفر سے واپس آئی ہو اس لیے روزہ نہ رکھا ہو یا اس دن حیض سے فارغ ہوئی ہو غسل کیا ہو اور اس لیے روزہ نہ رکھا ہو تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس لیے اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو یاد ہے کہ آج میرا رودا ہے اور مسئلہ بھی اسے معلوم ہے کہ رودے کی حالت میں یہ کام بنا ہے تو اس کو فارا ہوگا اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بولی ہوئی ہے یا جس پہ زبردستی کی گئی ہے اور زبردستی سے مراد حقیقی زبردستی ہے کیا مطلب شوہر نے پسٹل اس کے سر پہ رکھ دیا ہے چھری پکڑ لی ہے تو میری بات نہیں مانوں گی تو میں تمہیں مار دوں گا تمہارا بادو کاٹ دوں گا تمہاری اگلی کاٹ دوں گا تو اس قسم کی حقیقی یعنی کوئی اگر مجبوری ہے تو پھر عورت کے اوپر کچھ نہیں ہے نہ اس کے اوپر قضاء ہے نہ کفارہ ہے یعنی کہ یہ خلاف ورزی جو خامد نے کر لی ہے سو کر لی ہے وہ دلی طور پہ سمل میں شریک نہ ہو اور اس کے بعد کوئی خلاف ورزی نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے بولی ہوئی تھی جب تک بولی ہوئی تھی تب تک روزہ نہیں ٹوٹا جب یاد آ جائے فوراً اس عمل سے دور ہو جائے تو پھر بھی اس کا روزہ کیا ہوگا ٹھیک ہوگا اور خامن کی بھی صورتیں اگر وہ بولا ہوا ہو تو اور اس کے بعد ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کفارہ اس آدمی کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت بیگ سے جمع کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی روزہ اس لیے توڑ لیتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ چیز کھا لی ہے پی لی ہے تو اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں اگر اگرچہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر کفارہ ہے اس کے بعد باب نمبر پندرہ باب الحجامت السائم روزے دار کے لیے حجامے کا کیا حکم ہے روزے دار کے لیے سنگی لگانے لگوانے کا کیا حکم ہے حدیث نمبر سات سو سترہ سیون ون سیون اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے آن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم اللہ وسلم جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور یہ کون ہے عالبیت میں سے آپ اچھا عباس کے بیٹے ہیں آپ کے کزن ہیں اور آپ کے وہ چچا جو مسلمان ہوئے وہ سب آل بیت میں سے ہیں. آپ کی چچاؤں کی اولاد میں سے جو جو مسلمان ہوا وہ آل بیت میں سے, تو عباد سے ہے وہ کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم آپ نے سنگھی لگوائی جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سنگھی کہتے کس کہ کو ہیں. مخصوص طریقے سے اپنا گندا خون نکلوانا اس کے طریقے تبدیل ہوتے رہتی ہیں لیکن مخصوص کیا ہوتا ہے کہ جسم سے فاسد خون گندا خون نکال دیا جائے اور یہ صحت کے لیے نہایت مفید ہے نبی علیہ علیم نے سنگھی لگوائی بھی ہے اور لگوانے کی ترغیب بھی دی ہے اور آپ نے بتایا کہ اس میں کیا ہے شفا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ سنگھی آپ نے لگوائی ہے کس حالت میں روزے کی حالت میں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سنگی لگوائیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یہ مسئلہ ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نہیں ٹوٹے گا اسی لیے تو آپ نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی ہے لیکن کچھ اور روایات ہیں جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ایک روایت ہے ابود شریف کی اور اسے نبی علی السلام سے بیان کرنے والے صحابی کون ہے صوبان نبی علی اسلام کی آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا افطر الحاجم المحجوم سنگی لگوانے والے اور لگانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روزے کے ہاتھ میں سنگھی لگوائی ہے اور بخاری صف کے حدیث ہے دود میں جناب صوبان کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا سینگی لگانے والا لگوانے والا دونوں کا رودا فوٹ جاتا ہے تو اب یہاں پہ کیا کریں وہ بھی ادیس صحیح اور یہ بھی ادیس صحیح کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں سے ایک ادیس کو آپ منسوخ قرار دے دیں دوسری کو ناسک قرار دے دیں ایک کے بارے میں کہیں کہ وہ کینسل ہوگی دوسری کے بارے میں کہیں کہ اس نے کینسل کر دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں کہیں کہ اس نے کینسل کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں میں پتا نہیں چل رہا کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے زہرا کینسل کرنے والی حدیث وہ ہوتی ہے جو بعد میں ہو اس کے لیے تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے پتا چلے کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے تو آپ بعد والی کو کہیں گے کہ یہ ہے جس نے نسخ کیا ہے یہ ناسخ ہے یہ کینسل کرنے والی تو پھر کیا کیا جائے یہاں پہ آپ کے لیے آپ کے سامنے دو راستے ہیں نمبر ایک آپ یہ کہیں کہ جناب صوبان والی حدیث جس میں نبی علی السلام نے فرمایا تھا کہ سنگی لگانے والا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ یہ کہیں کہ وہ کینسل ہو چکی ہے منسوخ ہو چکی ہے کینسل ہو چکی ہے ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ کینسل کی طرف نہ جائیں وہ میں اندیشے صوبان اور حدیث میں کہہ رہا تھا کیونکہ دونوں میں سے کسی کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کون سی پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے لیکن اگر آپ جناب صوبان والی حدیث کو منسوخ قرار دیتے ہیں ایک اور حدیث کے ذریعے تو آپ کا موقف قابل قبول ہوگا وہ کون سی حدیث ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ارحسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل حجامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رودے دار کو سنگی لگوانے کی اجازت دی رخصت دی رخصت, دی، رخصت دے دی تھی یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے رخصت نہیں تھی پہلے یہ عمل ممنوع تھا اب رخصت دے دی ہے اسی لیے امام ابن حضم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ سے پتا چلا کہ پہلے آپ نے سنگی لگوانے کو غلط قرار دیا تھا اور اس کو بعد میں آپ نے کینسل کر دیا اور بعد میں آپ نے سنگی لگوانے کی رخصت دے دی کہ اس کو رودے دار اس حدیث کو امام نسائی اپنی سنن القبرہ میں روایت کرتی ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ صوبان والی حدیث جو ہے وہ اس بات پہ دلال کر رہی ہے کہ رودے کی آخ میں سنگی لگانا لگوانا حرام تو نہیں ہے لیکن مکرو ہے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن کیا ہے یہ عمل مکرو ہے ناپسندیدہ عمل ہے اچھی بات نہیں ہے یہ آپ راستہ اپناتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب روایت کرتی ہیں ثابت کہتے ہیں کہ میں نے جناب صحابی سے کہا کہ کیا آپ لوگ نبی علی السلاط والام کے زمانے میں رودے دار کے لیے سنگی کو ناپسند کیا کرتے تھے تو انس بن مالک نے کہا نہیں نہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے یہ بخاری صبح کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے بخاری فور زیرو ایک ہزار نو سو چالیس وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہم حجامے کو سنگی لگوانے کو رودے کی حالت میں اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو رودا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے رودا خطرے میں پڑ جاتا ہے اور پھر جب ہم یہ موقف اپنا لیں کہ رودے کے آگ میں سنگی لگوانا حرام نہیں ہے ممنوع نہیں ہے لیکن مکرو ہے ناپسندیدہ عمل ہے تو پھر حدیث سوبان کا معنی کیا کریں گے اس کی پھر تعویل کی جائے گی اس حدیث کے الفاظ کو مجاز پہ معول کیا جائے گا پھر ترجمہ کیا کیا جائے گا کہ سنگی لگوانے والا اور سنگی لگانے والا دونوں دونوں روزہ کھولنے والے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ روزہ کھول جائے گا تو یہ دو یعنی کہ راستے ہیں ان دو احادیث کو جمع کرنے کے کون سی عباس کی نے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی علیہ نے روزے کے ہاتھ میں سنگی لکھوائی اور جنابِ صحبان کی حدیث کہ اللہ رسول نے فرمایا سنگی لگانے والا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جنابِ صحبان والی حدیث کینسل ہو چکی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر آپ سنگی لگائیں گے لگوائیں گے تو آپ کا روزہ خطرے میں پڑھ جائے گی یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گیا تو برحال عمل کے اس حدیث پہ اب ہوگا عبداللہ بن عباس کہ روزے کی آت میں سنگی لگانا کیا ہے وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں کمزور ہوں مجھے سنگی لگائی گئی تو میرا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا میں بے ہوش ہو جاؤں گا اور ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ تو پھر وہ اس روزے کی آگ میں یہ کام نہ کرے تو عام طور پہ کیا ہوگا روزے کی آدمی سنگی لگانا کیا ہے جائز ہے اس کے بعد باب نمبر سولہ باب سو مسلمان بچوں کا روزہ بچے بچوں کو روزہ رکھوایا جائے تو یہ کیسا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اصل میں کچھ علماء کرام اس کو ناپسندیدہ سمجھتی ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچے ہیں تو ان سے روزے کا مطالبہ کرنا روزہ رکھوانا یہ ان کو مشقت میں عذاب میں ڈالنا ہے تو امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں جسے پتا چلتا ہے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے باب اسو بچوں کا روزہ حدیث نمبر سات سو اٹھارہ سیون ون ایٹ خوف اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے دو امام ہیں امام بخاری اور امام مسلم یعنی ربیع بنت معو جناب ربیع بنت بنتے سے رویت ہے یہ صحابیہ ہے ربیع کس کا نام ہے عورت کا نام ہے یہ صحابیا ہیں قالت وہ کہتی ہیں ارسل نبی صلی اللہ نبی علی السلام نے درس محرم کو نبی علیہ سلاۃ اسلام نے اشورا کی صبح انساریوں کی بستیوں کی, کی طرف پیغام بھیجا ان کی بسیوں کی طرف انصاریوں کی بستیوں کی طرف اور مسلم شریف کی روایت میں اضافہ آیا حول المدینہ انصاریوں کی وہ بستیاں جو مدینہ کے ارد گرد تھی وہاں پہ آپ نے پیغام بھیجا کیا پیغام بھیجا من اس بہ مفتی رن فلقی جس نے صبح کی اس حال میں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا جس نے صبح کی اس حال میں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا تو اس پہ واجب ہے کہ اپنے باقی ماندہ دن کو مکمل کرے یعنی کہ آپ کچھ نہ کھائے نہ پیئے یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں دس مرم کا روزہ کیا ہوا کرتا تھا فرض ہوا کرتا تھا جب رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے ان دنوں دس مرم کا روزہ کیا تھا فرض تھا تو آپ نے پیغام بھیجا کہ جس نے آج صبح روزہ نہیں رکھا وہ اپنے باقی دن میں کیا کرے کھانے پینے کے قریب نہ جائیں روزے کی حالت میں رہے حالانکہ روزہ نہیں ہے لیکن روزوں کا احترام کریں ومن سا امن فل اور جس نے رودے کی حالت میں صبح کی ہے صبح کی ہے میں کہ روزہ رکھ چکا تھا فل وہ اپنا روزہ جاری رکھے اپنا روزہ جاری رکھے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ روزہ ان واجب تھا کہ نہیں واجب تھا واجب تھا آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ چاہے تو مکمل کرے اور چاہے تو مکمل نہ کرے اب آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ روزہ چاہے اس نے اپنی مرضی سے رکھا تھا صبح جب پیغام ملا تھا تب اس نے اپنی مرضی سے رکھا ہوگا لیکن اب میرا آرڈر آ ہے اب واجب ہے کس روزے کو مکمل کرو اور روزے کی حالت میں رہو خالت کہتی ہیں کون کہتی ہیں ربیہ بنت محبت کہتی ہیں تو ہم اس کے بعد اس کا روزہ رکھتے تھے کس کا اشورا کا ہم اس کے بعد دس محرم کا اشورا کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے کیا صحابت ہوا بچوں کو روزے کی ترغیب دینا روزہ رکھوانا یہ بالکل ٹھیک ہے ہاں اس وجہ سے آپ پٹائی نہیں کریں گے اگر وہ زیادہ چھوٹے ہیں تو تو ہم اس کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے روبیے کہہ رہی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے اور مسلم شریف میں اضافہ آیا ہے کہ مسجد روزہ رکھواتے اور پھر ہم ان کو مسجد میں لے جاتے کن کو بچوں کو یہ کون کہہ رہی ہیں ربیے کہہ رہی ہیں یعنی کہ خاتون کہہ رہی ہیں ہم روزہ رکھوانے کے بعد اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاتی اس سے پتا چلا کہ بچوں کا عورتوں کا مسجد میں جانا بالکل جائز ہے درست ہے ٹھیک ہے وَنَجْعَلْ لَهُمُ اور ہم ان کے لیے روئی کے کھلونے بنا دیتی کس کے کھلونے روئی کے کچھ علمائے کرام میں وزاد کی ہے مراد ہے رنگین روئی تو رنگین روئی سے ہم کھلونے تیار کرتی اور ان کے حوالے کر دیتی فیدہ بکا مالا تامی جب ان میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا یعنی کھانے کا مطالبہ کرتا بھوک لگ جانے کی وجہ سے بچے بچے ہیں تو آتا ہی نہ تو ہم ان کو یہ دے دیتی ہیں یہ کیا کھلونا کھانے کے بجائے ہم کیا دیتی کھلونا حتیہ یقون افطاری یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ عشورا کا روزہ کسی زمانے میں فرض تھا اب فرض نہیں ہے مستحب ہے عشورا کا روزہ رکھنا چاہیے دس محرم کا روزہ رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے رکھا ہے رکھنے کا حکم دیا ہے ترغیب دی ہے صحابہ کے رکھتے رہے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نو طریقہ بھی رکھیں کیونکہ نبی علی اللہۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندر سال میں نو طریق کا روزہ رکھوں گا تو اس حدیث سے پتا چلا کہ نو طریقہ روزہ بھی رکھنا چاہیے اور دس کا آپ رکھتے رہے ترغیب دیتے رہے اس کو آپ نے کینسل نہیں کیا ختم نہیں کیا تو وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دینا جائید ہے درست ہے بس اس میں اختراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو یا ایسا کھلونا نہ ہو جس میں بے حیائی ہو مثال کے طور پہ آج کل ایسے کروہنیاں آ رہے ہیں جن یعنی میں میوزک ہوتا ہے گانے ہوتے ہیں اور اسی تعالیٰ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنے اچھے انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے آج لوگ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی دنیاوی لحاظ سے اور صحابہ کرام کیسے دینی لحاظ سے تربیت کرتے تھے چھوٹے سے بچے کو روزہ رکھوا دیتے اور جب روتا تو کھانا دینے کی بجائے کیا دیتے کھلونے دیتے تاکہ وہ روزہ مکمل کر لے کسی طریقے سے مکمل کر لے اسے عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی اور امام بخاری صحیح بخاری میں جناب عمر فروغ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک ایسے آدمی کو پکڑا جو رمضان کے مہینے میں شراب پی رہا تھا تو اس کو مارا پٹائی کی اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے بچے روزے رکھتے ہیں اور تم شراب پیتا ہے تو اسی پہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کے بچے جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے باب نمبر سترہ باب قضاء رمضان یہ باب کس بارے میں ہے رمضان کی قضاء کے بارے میں رمضان کے روزے اگر رہ جائیں سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو ان کی بات میں ادائیگی کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قضاء آپ کیا ہے رمضان کودھوں کی کدا کی حدیث نمبر سات سو انیس سیون ون نائن قاف قاف سے مراد کیا ہوتا ہے اتفاق کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے روایت ہے وہ ابو سلما سے روایت کرتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کون ہے تو یہ بن سعید وہ کس سے روایت کر رہے ہیں ابو سلمہ سے ابو سلمہ کون سے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عبد عبدالرحمٰن بن عوف جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں یبو عنہ تو سنا عائشہ وہ کہتی تھیں کان رمضان میرے ذمے رمضان کے رودے ہوتے تھے ذمے تو میں ان کی قدا دینے کی سطح نہیں رکھتی تھی الا فی شعبان مگر شعبان کے میرے۔ یعنی کہ دوسرا رمضان شروع ہونے والا ہوتا تو اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جناب عائشہ پچھلے رمضان کے روزے بطور قدا رکھا کرتی تھی اس سے پتا چلا کہ رمضان کے روزوں کی قدار دیتے ہوئے تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ چیز جو آپ کے ذمے ہے یہ جو چیز فرض ہے اس کو جلدی سے ادا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذمے کچھ عبادات رہتی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عائشہ شبان سے پہلے جو دس مہینے گزرتے تھے ان میں رودے کیوں نہیں رکھتی تھی کیا ان کی مجبوری تھی کیا سب تھا تو قال کالا کون کہتے ہیں يحیع بن يحیع بن سعید وہ کہتے ہیں، اشغل من صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلاۃ وسلام کی وجہ سے مصروفیت ان کے جناب عیشا کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے مصروفیت روزہ رکھنے کی فرصت نہیں دیتی تھی نبی علیہ السلام جناب ایشہ کے شوہر ہیں اور نبی علیہ السلۃ والسلام اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے بیویوں کو اپنے خامن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی وجہ سے رودا رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا بلکہ بیویوں کی وجہ اگر ہم کہیں جناب ایشب جناب ایشب کو موقع نہیں ملتا تھا تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ علی کی وجہ سے مصروفیت او بن نبی یا آپ کے ساتھ مصروفیت یعنی کہ لفظ انہوں نے میننبی بولا یا بن نبی بولا مطلب ایک ہی ہے کہ جناب ایسا روزے پہلے کیوں نہیں رکھ پاتی تھیں نبی علی السلام کی وجہ سے مصروف رہتی تھیں اور آپ کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا یہ وزداد کس کی طرف سے ہے یہ یا کی طرف سے ہے جناب ایشا کی طرف سے نہیں ہے ابو سلمہ کی طرف سے بھی نہیں ہے ابو سلمہ سے جو نیچے ہیں بن سید ان کی طرف سے ہے اس لیے کھلے دل سے قبول نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اگر نو بیویاں تھیں تو ہر بیوی کا ایک دن مقرر تھا تو باقی آٹھ دنوں میں جن کی اس کے گھر میں تو اللہ کے سو تشریف لاتے تھے کس دن ایک دن باقی آٹھ دنوں میں وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتی تھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ علی علیہ السلام دن کے ٹائم بھی اپنی بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے لیکن وہ حال چال پوچھنے کے لیے ہوتا تھا وہ جانا کس لیے ہوتا تھا حال چال پوچھنے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ایسا عمل کرتے ہوں جس کی وجہ سے روزے کو خطرہ ہو. تو اس لیے جناب ایشا روزے نہیں رکھ پاتی تھی اس کی کیا وجہ تھی اللہ عالم لیکن بہرحال انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں شبان سے پہلے روزے نہیں رکھ پاتی تھی اچھا اس سے یہ پتا چل گیا کہ روزوں کی قضاء کا م... کے معاملے میں وہ سطح ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ اگر کوئی روزوں کی قضاء دینے میں لیٹ ہو گیا تو لیٹ ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی کفارہ جرمانہ نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایندہ رمضان سے پہلے پہلے قزا کے رودے نہ رکھ پایا اور رمضان شروع ہو گیا اس رمضان کے بعد رکھے گا تو اس کے اوپر کفارہ ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا لیکن اس بارے میں نبی علی سرۃ سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے باب نمبر اٹھارہ باب مماتا والے یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ کیا ہوں روزے ہوں اس کے روزوں کا کیا بنے گا اس بارے میں پہلے میں علماء کلام کے اخوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے پہلا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام مالک کا اور امام شافی کا بھی تقریباً یہی مذہب ہے کہ فوت ہو جانے والے کی طرف سے نہ رمضان کی قدا کے روزے رکھے جائیں گے اور نہ کسی منت اور نظر کے روزے رکھے جائیں گے یعنی کہ اگر اس نے کوئی منت مانی تھی کہ میں روزے رکھوں گا نہیں رکھ سکا تو وہ اس کی طرف سے بعد والے لوگ نہیں رکھیں گے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ میت کی طرف سے وہ رودے رکھے جائیں گے جو نظر کے تھے منت کے تھے اس نے منت مانی تھی لیکن رکھ نہیں سکا بعد میں اس کے وارث رکھیں گے اس کے بیٹے رکھیں گے لیکن رمضان کی قدار کے رودے اس کی طرف سے نہیں رکھے جائیں گے اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں طرح کے رودے اس کی طرف سے رکھے جائیں گے کس کی طرف سے میت کی طرف سے کون کون سے قذا کے بھی جو رمضان کے رہ گئے تھے کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا تھا اور اگر کوئی منت مانی تھی اور اس کے رودے وہ رکھ نہیں سکا رہ گئے تو وہ بھی رکھے جائیں گے ان تین اخبار میں سے جو کال راجے ہے جس کی عادی سے تائید ہوتی ہے وہ یہی کال ہے آخری کال کہ دونوں طرح کے رودے میت کے طرف سے رکھے جائیں گے رمضان کی قزا کے بھی اور منت کے یہاں پہ گویا کہ ہم پہلے قول کے ساتھ بھی نہیں ہیں حالانکہ اس قول میں بڑے بڑے امام ہیں امام ابو حریفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی ان کے شاگرد امام مالک اور وہ امام شافی کا بھی تقریباً مذہب ہے اور پھر موقع کیا تھا کہ میت کی طرف سے نظر کے روغے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے رمضان کی قدا کے روغے نہیں رکھے جائیں گے یہ موقف کس کا امام احمد کا یہ ہلا بلا کا مذہب ہے لیکن ہم اس کے ساتھ بھی یہاں پہ نہیں ہم کس موقف کے ساتھ ہیں کہ دونوں طرح کے رودے رکھے جا سکتے ہیں کون سے نفلی رودوں کی بات نہیں ہو رہی رمضان کی کدا کے رودے اور منت کے رودے اور یہ موقف کس کا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سب اماموں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور جس موقف کو ہم اپناتے ہیں ادھر کوئی امام نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے جو موقف ہم اپناتے ہیں احادیث کی روشنی میں الحمدللہ للہ ادھر بھی کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ امام پبلک میں مشہور نہیں ہوتا علماء کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ موقف کس کا ہے جسے جس ہم راج قرار دے رہے ہیں یہ امام ابو سور کا ہے اور امام شافی کے اس مسئلے میں دو قول ہیں امام شافی کا ایک قول یہی ہے پہلا ان کا قول کیا تھا کہ میت کی طرف سے نہ رودے رکھے جا سکتے ہیں نظر کے اور نہ رمضان کی کتلا کے اور دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں رودے رکھے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں خود امام شافی کے بھی دو قول ہو گئے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ احادیث پہ عمل کرنا چاہیے تو احادیث میں تو کئی دفعہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تارز ہوتا ہے تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا میرا سوال یہ ہے کہ یہ چکراؤ یہ تضاد تو آپ کو اماموں کے کلام میں بھی مل جائے گا امام شافی کے بہت سے مسائل میں دو قول ہوتی ہیں جن کے امام شافی نے احکام و مسائل میں پہلے ایک قول اپنایا اس کے بعد مزید علم لیا مزید سفر کیا علم بڑا آدیث مزید ملی تو انہوں نے پھر نئے اقوال اپنا لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام شافی کا قدیم مذہب ہے اور یہ امام شافی کا جدید مذہب ہے یہ ان کا قدیم کال ہے یہ ان کا جدید کال ہے تو وہاں پہ, پہ پھر شافی لوگ جو ہیں شافی علماء کرام فیصلہ کرتے ہیں کہ امام شافی کا کون سا کال ہم نے لینا ہے اس کے مطابق فتوا دینا ہے تو معاملہ تو پھر امام شافی کے ہاتھوں سے نکل کے بعد والے علماء کرام کی عدالت میں پہ پہ پہنچ گیا پھر امام شافی کے مقلت تو نہ رہے آپ امام احمد کی طرف آ جائیں ایک ایک مسئلے میں تین تین کور ملیں گے تین تین روایتیں ملیں گی امام احمد نے ایک کے مسئلے میں پہلے ایک فتوا دیا بعد میں دوسرا دیا بعد میں تیسرا دیا اب ان کی تین روایتوں میں سے کس روایت کو اپنانا ہے یہ فیصلہ کون کرتے ہیں بعد والے لوگ اور لوگ کہتے ہیں جی اماموں کے اقوال پہ عمل کرنا آسان ہے کیسے آسان ہے جب امام احمد کے ایک ایک مسئلے میں تین تین قول ہوں گے تین تین روایتیں ہوں گی اور یہ امام احمد کی توئینی یہ امام احمد کی عظمت کی دلیل ہے انہوں نے پہلے ایک موقف کو صحیح جانا پھر کوئی حدیث مل گئی کوئی روایت مل گئی تو آپ نے پرانے موقف سے رجوع کر لیا نیا موقف اپنا لیا اور وہ شرمائے نہیں زد نہیں کی ہردرمی کا مظاہرہ نہیں کیا یہ تو ان کی عظمت کی دلیل ہے یہ ان کے مقام و مرتبہ پہ دلال کرنے والی ایک اہم چیز ہے ایک اہم ثبوت ہے پھر آپ آ دیں، امام ابو رحمہ اللہ کی طرف کئی ایک مسائل ایسے ہیں جن مسائل میں بعد میں آنے والے حنفی علماء کے نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اختیار نہیں کیا ان کے قول کو چھوڑ دیا اور ان کے شاگروں میں سے کسی شاگرد کے قول کو بنا لی اور ایسا کسی ایک مسئلے میں نہیں ہے بہت سے مسائل میں اب بتائیے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہاں پہ امام ابو حنیفا رحمہ اللہ کی بات لینی ہے اور یہاں پہ ان کی نہیں بلکہ ان کے شاگرد ابو یوسف کی بات لینی ہے ان کی نہیں بلکہ ان کے شگرد امام محمد بن شیبانی کی بات لینی ہے یہ فیصلہ تو بات کی لمائی کرام کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آم امام نیفا رحمہ اللہ کے مقالد ہیں مغلت تو یہ وہ ہوتا ہے جو ان کی ہر بات کو لے کہیں بھی ان کو نہ چھوڑے جب آپ کچھ مقامات پہ امام و رحمہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی شاگردوں کی بات مان لیتے ہیں تو دیگر مقامات پہ بھی جب ہم آپ کو صحیح حدیث پیش کریں تو حدیث کو لے لیا کریں وہاں پہ امام صاحب کو چھوڑ دیا کریں تو باپ کیا تھا باپ ہے اس آدمی کے بارے میں جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کیا ہوں روزے ہوں اس بارے میں کرام کے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں آپ احادیث کی طرف دیکھتی ہیں حدیث کس کی تائید کر رہی ہیں حدیث نمبر سات سو بیس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا علیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اس حال میں ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے اب آپ نے کیا کہا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے ذمے کیا ہوں روزے ہوں آپ جو روزے میت کے ذمے ہوتے ہیں یا رمضان کے ہوتے ہیں یا منت کے ہوتے ہیں آپ نے تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ روزے اگر منت کے ہیں تو رکھے جائیں اور رمضان کے ہیں تو نہ رکھے جائیں یہ فرق کیا ہے کچھ علماء اکرام نے جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں لیکن حدیث میں تو ایسا کوئی فرق نہیں حدیث کے لفظ عام ہیں ممات مم جو بھی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کیا ہوں روزے ہوں یہ نہیں یہ آپ نے کہا رمضان کے رو دے یا منت کے رو دے ہوں جو فوت ہو جائے اس کے ذمہ رو دے ہوں سام آنو والی اس کی طرف سے اس کا وارث جو ہے وہ روتے رکھے اس کے بعد حدیث نمبر سات سو اکیس سیون ٹو ون کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ابن عباس عباس رضی رضی اللہ اللہ عنہما قال جناب عبداللہ عنہ سے ہے وہ کہتے ہیں جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا نبی علیم کے پاس فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ رسول ان ماتت بشک میری ماں فوت ہو گئی ہے وہ علیحا سو اور اس کے ذمے ایک مہینے کے روزے ہیں کتنے روزے ہیں ہی انہا کیا میں یہ روزے اس کی طرف سے ادا کر دوں کیا میں یہ روزے اس کی طرف سے رکھ لوں آپ نے کہا ہاں ان کے رکھو اس کی طرف سے فضائی اللہ خدا کیونکہ اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے ان کے اگر میت کے ذمے قرض ہو کسی بندے کا تو وارث ادا کرتے ہیں کہ ادا نہیں کرتے اور ان پہ واجب ہے کہ ادا کریں تو اب اگر اللہ کا قرض باقی ہے وہ تو مخلوق کے قرض کے مقابلے میں زیادہ اس بات کہا کے رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے یہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام. اچھا یہ حدیث جو ہے اس کو امام بخاری اور امام نے رویت کیا ہے لیکن مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے کیا سومشہن سو منظرین یہ جو ایک مہینے کے رودے تھے یہ منت کے رودے تھے کون سے رودے تھے مننت کے تو وہ علماء نام اور ان میں ہمارے ہمبری علم داخل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث نے بتا دیا کہ جن روزوں کی منت مانی ہوئی تھی اس عورت نے وہ روزے کون سے تھے یعنی کہ جن جو روزے اس عورت کے ذمے تھے ایک مہینے کے وہ کون سے تھے منت والے روزے تھے تو اس سے پتا چلا کہ اگر میت کے روزے نظر والے ہوں منت والے ہوں تو اس کی طرف سے رکھے جائیں گے اور رمضان کے ہوں تو نہیں رکھے جائیں گے ہم کہتے ہیں بھی یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لے لیا حدیث میں اللہ کے سول نے کیا کہا تھا جو فوت ہو جائے اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے وارث اس کی طرف سے رودے رکھے جو بھی فوت ہو جائے اور کوئی بھی روزے ہوں اس کے ذمے اور یہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور اس کی ماں کے جو رودے تھے وہ منت کے تھے تو آپ نے کہا رکھو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ رمضان کیوں تو نہ رکھو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ رمضان کیوں تو نہ رکھو جس چیز کا اس نے سوال پوچھا وہ آپ نے جواب دے دیا تو اس لیے پھر صحیح موقف کیا ہے کہ میت کے ذمے جو روزے ہیں بے شک رمضان کیوں یا منت کیوں وہ رکھے جائیں گے یہاں پہ کے کرام کی طرف سے ایک تنبیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تنبیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں روزے وہ نہیں رکھ سکا رمضان کے روزے رہ گئے تھے کیوں رہ گئے تھے کسی عذر کی وجہ سے بیمار تھا اب اگر وہ بیماری جاری رہی اور ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ وہ ان روزوں کی قضاء دے سکے اور اسی حالت میں فوت ہو گیا تو پھر اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں روزے اس نے رمضان کے چھوڑے کسی بیماری کی وجہ سے اور امید یہ تھی کہ میں اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا اور یہ رودے میں رکھوں گا لیکن وہ مسلسل بیمار رہا یہاں تک کہ فوت ہو گیا اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں کیونکہ اس نے ایسا وقت پایا ہی نہیں جس وقت میں روزے رکھ سکے بات میری واضح ہے جی دوسرا آدمی وہ ہے جس نے رمضان کے رودے کسی بیماری کی وجہ سے ترک کیے اور اس کو امید تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا میں خود ہی روزے رکھوں گا اور بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا رمضان کے وہ رودے جو رہ گئے تھے رکھنے کا موقع اس کو ملا لیکن اس نے نہیں رکھے یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو اب اس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھیں گے اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کے روزے منت کے ہیں تو وہ تو وارث رکھیں گے اس کی طرف سے موقع ملا ہو موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو رکھنے کا اس کے وارث رکھیں گے اچھا ایک چوتھی شکل ہے وہ کیا ہے کہ جس نے رمضان کے رودے ترک کیے ہیں اس نے ترک کیے اور اس نیت سے کیے کہ میں ان کا فدیہ دوں گا کیونکہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ آئندہ میں رودے رکھنے کے قابل ہو سکوں گا ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں مجھے خود بھی پتا اپنے بارے میں میں بڑھ رہا ہوں میں آگے بیماری میں بڑھوں گا اب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے دن آئے کہ میں رودے رکھوں گا تو اس کے ذمے پھر روزے تھے یا فدیہ تھا اس کے ذمہ پھر فدیہ ہے تو اپنی زندگی میں فدیہ دے گا نہیں دے سکا تو اس کے وارث دیں گے لیکن اس کے ذمہ کیا ہے پھر فدیہ ہے باب نمبر انیس باب جواد الصومی الفطری للمسافر مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں طرح کیا ہے جائز ہے مسافر حالت سفر میں روزہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے اور روزہ چھوڑ دے تو یہ بھی جائز ہے سات سوس اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ عباس رضی اللہ, اللہ, اللہ جناب عبدالمایت ہے یہ, کن میں سے ہیں؟ آل بیعت میں سے. یہ آل بیت کی حدیث ہے اس سے پہلے جو حدیث پڑھی ہے وہ بھی عبداللہ عباس کی تھی عالبہ کی حدیث تھی اس سے پہلے جو عدیش پڑھی ہے جناب عائشہ کی تھی عالبہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علی مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے اور یہ کون سا سفر ہے آپ کا فتح مکہ والا سفر یعنی کہ جب آپ نکلے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے سن آٹھ ہجری میں اور یہ کس سفر کی بات ہو رہی ہے فتح مکہ والے سفر کی. سن آٹھ ہجری کا سفر تو اللہ کے رسول علیم نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف مکہ کے لیے فسامہ تو آپ روزہ رکھتے رہے اس سفر میں آپ روزہ حتی بلغ عصفان یہاں تک کہ آپ مقامی عصفان پہنچ گئے پھر آپ نے کیا طلب کیا پانی فراف آئی کو آپ نے بلند کیا اپنے ہاتھوں تک اپنے ہاتھوں تک بلند کیا تو بلند کس چیز کے لیے کیا پھر اس سے مراد یہ ہے علماء کے نام نے وضاحت کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پانی کو بلند کیا جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے یعنی خوب بلند کیا تو آپ نے پانی کو بلند کیا اللہ یہ دئی نے ہاتھوں کی انتہا تک کیوں ایسا کیا لیوری یا ہن تاکہ آپ یہ پانی لوگوں کو دکھائیں لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرے پاس پانی ہے میں پانی پینے لگا تو آپ نے روزہ افطار کر لیا روزہ کھول دیا حتی قدیم مکہ یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے یعنی کہ پھر مقام عثمان سے لے کر مکہ پہنچنے تک آپ نے روزہ نہیں رکھا یعنی کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ مدینہ سے مکہ کا سفر اس زمانے میں سات دنوں کا آٹھ دنوں کا نو دنوں کا ہوا کرتا تھا فی رمضان اور یہ سفر کس مہینے میں تھا رمضان کے مہینے میں تھا فقان ابن عباس رضی اللہ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا کون سا روزہ ان کے سفر میں مراد ان کی کہ سفر میں آپ نے رمضان کا روزہ رکھا بھی ہے اور ترک بھی کیا ہے تو نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے روزہ رکھا بھی ہے افطرا اور ترک بھی کیا ہے پمن شاہ اسام جو چاہے روزہ رکھے لے پمن شاہ آفتر اور جو چاہے روزہ ترک کر لے تو کیا پتا چلا کہ دونوں طرح جائد ہے سفر میں روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے نہ رکھنا بھی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں کہ یہ کس سفر کی بات تو رہی ہے یعنی کہ سن آٹھ ہجری والا سفر ہے فتح مکہ والا سفر ہے اور اس موقع پہ عبداللہ بن عباس کہاں تھے مکہ میں تھے وہ بھی ان کے والد بھی ان کی والدہ بھی مکہ میں تھے ابھی وہ مدینہ منتقل نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام تو ابھی راستے میں ہیں تو کیا یہ امور عبداللہ بن بعض سے خود دیکھے یعنی خود نہیں دیکھے یہ ان کو کسی صحابی نے بتائے تو ان امور کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے خود ایسا کرتے ہوئے نبی علی سات کو نہیں دیکھا اس کے بعد حدیث نمبر سات سو سیون ٹو تھری، قاف، اس حدیث کے سیون کرنے پہ اتفاق ہے وہ کہتے ہیں وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے فلم یعب فلم یعب ولی تو روزہ رکھنے والا روزہ ترک کرنے والے پہ کوئی عیب نہیں لگاتا تھا اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا تھا اور نہ ہی روزہ ترک کرنے والا روزہ رکھنے والے پہ کوئی تنقید کرتا تھا اس پہ کوئی عیب لگاتا تھا یعنی کہ کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا سفر میں اور کئی لوگ روزے کے بغیر ہوتے تھے نہ روزہ رکھنے والے روزہ چھوڑنے والوں کو برا برا کہ اور نہ روزہ چھوڑنے والے روزہ رکھنے والوں کو برا بلا بلا کہ اس کے بعد حدیث نمبر سات سو چوبیس سیون ٹو فور اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا ڈرم. امام بخاری کا اور امام مسلم کا رضی اللہ عنہ قال جناب ابو دردا رضی اللہ عنہ سے رویت ہے اور ان کا نام کیا او ایمر بن مالک انصاری انصاری وہ کہتے ہیں کہ خرجنا ہم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی علی علیہ السلام کے ساتھ نکلے فی بعد اسفاری ہی آپ کے کسی سفر میں فی یوم حار گرمی والے دن میں گرمی والے دنوں میں سفر کے میں تھا اور خصوصا یہ دن کہتے ہیں حتی یدار ردل یدہو علی رأسہی من شدت الحر یہاں تک کہ آدمی اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا کیوں گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پہ اتنی گرمی لگتی کہ گرمی سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اپنا سر اوپر رکھ لیتا تاکہ سر کو کچھ سکون مل جائے وما سائم اور ہم میں کوئی بھی روزے دار نہیں تھا اس سفر میں اس گرمی میں ہم میں سے کوئی بھی روزے دار صلی اللہ علیہ وسلم روا مگر جو کچھ ہوا نبی علی اللہ سے اور عبداللہ بن روا سے یعنی کہ نبی علی اللہ اور عبداللہ بن روا یہ دونوں روزے کی حالت میں تھے اور ان کے علاوہ کوئی بھی روزے کی حالت میں نہیں تھا تو ان تین آدی سے کیا پتا چلا کہ سفر میں کئی ن... کئی ایک نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور کئی لوگ روزے کے بغیر ہوتے تھے تو سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے ترک کرنا بھی جائید ہے اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ طے کرنا چاہوں گا کہ یہ سفر کون سا ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علماء کلام نے کتنی محنتیں کی ہیں احادیث کو سمنے سمجھ سمجھانے کے لیے آپ دیکھیں ابو دردار تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے سفر کا نام نہیں بتایا علماء علمائے کی محنت دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر فتح مکہ والا سفر نہیں ہو سکتا کیوں جی وہ کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں تذکرہ آیا ہے عبداللہ بن روا کا کہ عبداللہ بن روا اس دن رودی کے آخ میں تھے اور عبداللہ بن روا مکہ فتح ہونے سے پہلے غزوہ موتا میں شہید ہو چکے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر فتح مکہ والا سفر نہیں ہے اس سے پہلے کا کوئی سفر ہے جس میں عبداللہ بن روا کو موجود ہونا چاہیے دیکھ رہے ہیں علماء کے نام کی محنت اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ بدر والا سفر بھی نہیں ہو سکتا جنگ بدر والا سفر بھی نہیں ہو سکتا کیوں جی کیوں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں ابو دردا اور ابو دردا غزب بدر سے پہلے مسلمان نہیں تھے آپ دیکھیں علماء علم کی محنتیں کیسے وہ یعنی کہ ایک حدیث کو سمنے سمجھ سمجھانے کے لیے محنت کرتے ہیں اپنی عقل کو لڑاتے ہیں دیگر احادیث سے مدد لیتے ہیں سیرت سے مدد لیتے ہیں اور پھر کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے تو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ تین صورتیں ہیں تین حالتیں ہیں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت کا سامنا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ خیر کے کئی کاموں سے محروم ہو رہے ہیں تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے کب سفر میں پھر سفر میں روزہ نہ رکھنا کیا ہے افضل ہے اس کے دلائل میں سے ایک دلیل جناب جابر کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ سعۃ اسلام ایک سفر میں تھے اور کئی صحابۂ کے روزہ رکھا ہوا تھا اور کئی نے روزہ نہیں رکھا ہوا ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے انہوں نے خیمے لگائے انہوں نے اونٹوں کو پانی وغیرہ پلایا تو نبی علی سب نے فرمایا زہب الیوم آج روزہ نہ رکھنے والے عجر و ثواب لے گئے کیونکہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے خیمے لگائے ہیں سب کے لیے اور پھر کیا کیا ہے ان کے اونٹوں کو پانی پلایا ہے اپنے اونٹوں کو بھی ان کے اونٹوں کو بھی اور ان کو آرام دیا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آج ہاں <laughs> تو سفر کی حالت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میں خیر کے کئی کاموں سے محروم ہو جاؤں گا تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں ایسی اگر آپ کو شدید مشکل کا سامنا ہے اور اس کی دلیل بھی وہ حدیث ہے جسے جناب جابر روایت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی علی السلاط اسلام نے سفر میں دیکھا ایک جگہ پہ رش ہے آپ نے پوچھا بھی کیا ہوا تو پتہ چلا ایک آدمی ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے یعنی کہ اس کی بری حالت ہوگی روزے کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے ہیں سایہ کیا ہوا ہے تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا لئی فی سفر کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نے کی نہیں ہے اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا ہے تو یہ کس کے لحاظ سے ہے جس کو سفر میں مشقت کا سامنا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سفر میں روزہ رکھا ہے اور کوئی مشقت کا سامنا نہیں ہے اور خیر کے کام سے بھی آپ پیچھے نہیں ہیں تو پھر روزہ رکھنا افضل اور بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انتسوم اور خیر روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر افضل ہے اور ویسے بھی رمضان میں روزہ رکھنا رمضان کے برکت مہینے میں اگر رکھنا ممکن ہو آسانی سے سفر کی حالت کی بات کر رہا ہوں کہ سفر کی حالت میں اگر آسانی سے روزہ رکھنا ممکن ہو تو رمضان میں رکھنا اور پھر ایک ذمہ داری وقت پہ ادا کر لینا یہ افضل ہے اور تیسری حالت کیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حتیٰ کہ فوت ہونے کا خطرہ ہے جب یہ حالت ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھنا واجب ہے پھر واجب یہ ہے کہ آپ روزہ کیا کریں چھوڑ دیں تاکہ جان بچ جائے آپ کی اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو روحت کرنے والے جناب جا ہی ہیں اور اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں جگہ دی ہے کہ نبی علی صح مکہ کے سفر میں تھے تو آپ کو رپورٹ ملی کہ کئی لوگوں کا روزے کی وجہ سے برا حال ہے آپ نے ان کے سامنے پانی پیا روزہ چھوڑ دیا تاکہ صحابہ اقتدار کریں آپ کے نقصے قدم پہ چلیں اور وہ بھی روزہ چھوڑ دیں لیکن آپ کو پتا چلا کئی لوگوں نے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے کہا تھا اولا اولا یہ ہے نافرمان یہ ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر روزہ تر کر دینا کیا ہے وہ واجب ہے اگر شدید نقصان ہو رہا ہے مرنے کا خطرہ ہے ایسی صورتحال ہے تو تو یہ تھا خلاصہ سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں اب ہم بڑھتے ہیں الفصل ثانی کی طرف الفصل ثانی کیا ہے اطراوی ولی لت القدری نماز تراوی کے بارے میں اور شب قدر کے بارے میں اور اس میں کئی ابواب ہیں پہلا باب کیا باب فضل و تراویح نماز تراویح کی فضیلت اور اس میں حدیث نمبر 725 725 اس حدیث کو اپنے اپنے کتب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو رمضان کا قیام کرے ایمان کی عالت میں اور ثواب لینے کے لیے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں رمضان کا قیام اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے تراوی کی نماز اور یاد رہے کہ عشاء کے بعد عشاء کی فرد نماز کے بعد عشاء کی سنتوں کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک جو بھی نفل آپ پڑھیں گے وہ کیا ہے وہ رات کا قیام ہے وہ رات کے نوافل ہیں وہ تہجد کی نماز ہے اس کو آپ قیام بھی کہیں گے رمضان میں پڑھیں گے تو قیام رمضان کہیں گے اور رمضان میں پڑھیں گے تو لوگ اس کو تراوی بھی کہہ لیتے ہیں۔ تراوی نام نبی علی اسلام کی طرف سے نہیں ہے صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہے یہ بعد میں لوگوں نے رکھا ہے کیونکہ وہ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے اور پھر چار رقتوں کے بعد راحت کرتے تھے آرام کرتے تھے کچھ سکون حاصل کرتے تھے تو نام کیا پڑ گیا سرات التراوی وہ نماز جس میں آپ درمیان میں راحت لیتے ہیں سکون لیتے ہیں تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں تو یہ نیا نام ہے اس نماز کا جو اللہ کے رسول اسلام کی سنت ہے جس کی آپ نے ترغیب دی ہے تو یاد رہے ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراوی کی نماز الگ ہوگی تجد کی نماز الگ ہوگی تہجد کی نماز تراوی کی نماز ایک ہی ہے تو یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں جو رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں ایمان اللہ پہ اللہ کے رسولوں پہ اللہ کی کتابوں پہ نبیوں پہ تقدیر پہ آخرت پہ یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں ان کے رمضان کے قیام پہ ایمان ہو رمضان کے قیام کی مشروعیت پہ اس کی فضیلت پہ ایمان ہو اور یہ کام کرے ادر و ثواب لینے کے لیے ریاکاری کے طور پہ نہیں لوگوں سے شباز لینے کے لیے نہیں اس کے گزشتہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں کون سے گناہ صغیرہ. کیونکہ کبیرا گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے یعنی کہ آپ جب رمضان کا قیام کریں گے صغیرہ گناہ تو جڑ گئے معاف ہو گئے لیکن جو آپ سود لیتے رہے ہیں وہ تب معاف ہوگا جب آپ اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ یہ پہلے جو میں نے سود لیا ہے مجھے معاف کر دے میں شرمندہ ہوں اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا تب رمضان کے قیام سے وہ بھی معاف ہو جائے گا لیکن آپ کہیں کہ میں نے سود لینا ہے آئندہ بھی اور رمضان کا قیام کرنے کی وجہ سے سود کا جرم ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تو بہرحال اس حدیث میں کس کی فضیلت ہے نماز تراوی کی اور لفظ کیا استعمال کیا اللہ کے کی سن نماز تراوی کے لیے رمضان کا قیام اس کے بعد سات سو حدیث کو اپنے اپنے کتب میں جاگا دیے جن کا تھوڑی دیر پہلے تسکرا ہوا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمان بن اوسر ویت ہے کہ انہوں نے سوال کیا جناب رضی اللہ سے رضی اللہ كانت رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم في رمضان کہ رمضان میں نبی کے رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی اس کی کیا تھی؟ فقالت تو وہ فرمانے لگی کون ایشا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں گیارہ رختوں سے زید نماز نہیں پڑھتے تھے آپ کا قیام رمضان اور غیر رمضان میں کتنا ہوتا تھا گیارہ رکھتے, رکھتے سوال کیا ہوا تھا کہ رمضان میں اللہ کے رسول کی نماز کیسے ہوتی تھی وہ جواب کیا دے رہی ہیں جیاران رمضان اور غیر رمضان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایسا کا بھی موقع یہی ہے کہ جو نماز رمضان میں پڑھی جاتی ہے یہ رمضان کے لبھی پڑھی جاتی ہے اور وہ کون سی تجد کی نماز رمضان میں اس کو کیا میں رمضان کہہ لیتی ہے تو کیا فرمانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارہ رقتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس سے پتا چلا کہ تراوی کی نماز میں سنت تعداد کتنی ہے گیارہ گیارہ گیارہ سے کم پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن زہر ہے وہ سواب نہیں ملے گا تو گیارہ پڑھنے کا گیارہ سے زائد پڑھ سکتے ہیں جی گنجائش موجود ہے لیکن سنت اور افضل تعداد کتنی ہے گیارہ لوگ کہتے ہیں پھر مسلم نبی میں بیس کیوں پڑی جاتی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ مسلم نبی کے علماء کرام سے آپ پوچھ لیں سعودی عرب کے علماء کرام سے پوچھ رہے وہ بھی کہتے ہیں کہ افضل تعداد گیارہ ہی ہے کہتے ہیں گیارہ سے کم پڑھنا بھی زیادہ گیارہ سے زیادہ پڑھنی بھی جائز ہے لیکن افضل بہتر سنت کتنی ہے جناب ایشا فرماتی ہیں گیارہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اربعن چار رقطے ادا کرتے فلا فلاح حسنہن حسن ہن ہن ان چار رقتوں کی عمدگی خوبصورتی اور توالت کے بارے میں مت پوچھو اتنی عمدہ پڑھتے تھے اتنے پیار سے پڑھتے تھے اتنی توجہ سے پڑھتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ سوال ہی مت کرو اور آج ہمارے हमने ہاں پڑھنی ہم نے कैसे पढ़नी لیکن کیسے پڑھنی ہے نہ رکو سیدھا نہ رکو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اچھی طرح نہ درمیان سجد بیٹھتے ہیں اور نہ تلاوت کی سمجھاتی بس نون کی سمجھاتی یا لمون تا لمون بس بھائی یہ آپ اللہ تعالی کے آپ سے تداد چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے عمل ہو اچھا عمل ہو اور خصوصاً ادا کرتے فلا تسل عن ہنّا ہنّا تو ان چار رختوں کے حسن و جمال اور ان کی طوالت کے بارے میں مسوات کتنی رقطیں ادا کرتے تین عائشہ جناب عائشہ فرماتی ہیں فکول میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اتنا مقبلہ کیا آپر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو कहا, عائشہ, عائشہ, اِنَّ ولا ينا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا تو نبی علیہ سات وسلام گیارہ رکھتے ادا کرتے تھے اور ان کا بہت اہتمام کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اس نماز کا اہتمام کرنے کی اور یہ پورے سال کی نماز ہے صرف رمضان کی نماز نہیں ہے لیکن رمضان میں اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے عدل ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان پانے کی اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے انشاءاللہ اللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا آج یہیں پہ اتفاق کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ یہ تراوی کی نماز اور شب اور شب قدر کے بارے میں مزید گفتگو آئندہ درس میں ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے ہمارے وقت میں ہمارے رزق میں ہماری اولاد میں ہماری صحت میں برکتیں ڈالے ہماری پریشانیاں دور فرمائے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے جہاں پہ بھی ہیں وصلی اللہ تعالی عالیہ نبی محمد وصاحب اجمانی